نف الرحيم ربش رحلی اللهم ویس على وحلسانی تسلیم اللہ محمد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 ربنا من ونعم یا یا برحمتك ولا تین لدا رشما کا استغیث آمین الحمد للہ آج اکتیس دسمبر دو ہزار تیئیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 171 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے انشاءاللہ اللہ آج ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 سے آنورڈ اسٹارٹ لیں گے امید ہے آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم مکمل بھی ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تراً اللہ کف ر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالی کی نعمت کو ناشکری سے وہ احلو قو مہم دار البار اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں یہ ایک جنرل جو ایک ایٹیچوڈ ہے کفار کے سرداروں کا جو امبی اکرام علیم السلام کی دعوت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ خود تو ڈوبتے ہیں ساتھ اپنی قوموں کو بھی لے ڈوبتے ہیں یہ تمام قوموں کے سرداروں کا یہی حال تھا جنہوں نے وقت کے پیمبر کی آواز کے اوپر لبئی نہیں کہا جہنم وہ دوزخ ہے یسلو نہا و جس میں وہ جھونکے جائیں گے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اللہ وجا د اور انہوں نے اللہ تعالی کے مد مقابل ند مدے بقابل کھڑے کر لیے ہیں لوگ عن لی تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دیں راہ حق سے ال تمد نبی ان سے فرمائیے کہ کچھ وقت ہے برت لو فن مسیح کم النار پھر ان قریب تمہارا جو انجام ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دوزخ کی آگ ہونے والی ہے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کافروں کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے پر قادر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہو جائے پرانے حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ آیا کہ ہم جان بوجھ کے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی سرکشی میں اور بڑے اور بڑے عذاب کا حقدار ہو جائیں اگر پہلے تھوڑا عذاب ہونا تھا تو اب زیادہ ہو جائے اللہ من النار اب کفار کے بعد روح سخن جو ہے وہ اہل ایمان کی طرف جا رہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے الباد الدین آ اے نبی فرما دیجئے میرے بندوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں یقیم اس کہ وہ نماز کو قائم رکھیں صحیح صحیح نماز ادا کریں پابندی کے ساتھ نماز کا جو حق ہے وہ پورا کریں یہ جو نماز قائم کرنا ہے نا اس میں کافی ساری چیزیں شامل ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے سے ہے اسی طریقے سے نماز کو وقت کے اندر ادا کرنا یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے یعنی نماز کو کیجول نہ لیا جائے کہ وقت گزار کے پڑھا جائے اسی طریقے سے نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے میں سے اور نماز کو آپ نے سر سے اٹھا کے نیچے نہیں پھینکنا بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ دل جمی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے یہ بھی نماز کو قائم کرنے میں سے ہے اور سب سے مشکل جو نماز کو قائم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو دنیا کی زندگی ہے جو کاروبار کی زندگی ہے جو مسجد سے باہر کی زندگی ہے اس میں بھی انسان اسی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرے یہ نہیں ہے کہ مسجد کا خدا کوئی اور ہے اور بازار کا خدا کوئی اور رمضان کا خدا کوئی اور ہے اور غیر رمضان کا خدا کوئی اور خدا تو ایک ہی ہے لیکن مسلمانوں کی اکثریت کا ایٹی یہ ہے کہ وہ اپنے عبادات میں بعضوکات بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں لیکن اپنے معاملات کے اندر حقوق العباد کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو نماز پھر قائم کیا ہوئی نماز کے اندر جو اللہ تعالی سے عہد و پیما آپ نے کیا تھا آپ نے پریکٹیکلی اس کی مخالفت کر دی مما الفکو اما رزق اور خرچ کریں اس میں سے جو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے سر روم اعلانیہ چھپا کر بھی اور علانیہ بھی اللہ کی راہ میں آپ نے مال خرچ کرنا ہے پرانے حکیم میں درجنوں مقامات پر نماز قائم کرنے کے بعد جو دوسری چیز آئی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے سورت البقرہ کے سٹارٹ میں بھی جو اہل ایمان کی نشانیاں آئی ہیں نا اس میں بھی نماز صحیح طریقے سے ادا کرنا اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اچھا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے کیونکہ مال خرچ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے مال خرچ کرنا اپنی زندگی دینے کے مترادف ہے کیونکہ آپ نے زندگی کا وہ حصہ اس مال کو کمانے میں لگایا تھا لہذا جب آپ اپنا مال اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں نا تو مال تو سمبل ہے بیسیکلی آپ اپنی زندگی اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں یعنی آٹھ گھنٹے کی ایک شخص ڈیوٹی کرتا ہے پورا مہینہ وہ ڈیوٹی کرتا رہتا ہے اینڈ پہ وہ تنخواہ لیتا ہے وہ تنخواہ لے رہا ہے اپنی زندگی کے تہائی حصے کو اس مزدوری میں جھونکنے کے بس اور جب اس مال میں سے وہ محنت سے جو کماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو گویا اپنی زندگی اللہ کو دے رہا ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے پھر دوسری بات یہ جو مال انسان اللہ کی نام میں خرچ کرتا ہے اس کا اجر دنیا میں نہیں ملنا مل بھی سکتا ہے لیکن بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا یہ اللہ تعالی کے ڈیوائن بینک میں جا رہا ہے اس کے بس آپ دنیا کے کسی کام میں مال صرف کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو اسی وقت ملتا ہے مثلاً اگر کسی شخص نے ہوٹلنگ کرنی ہے تو پیسے دے اور کھانا کھا لے لیکن اللہ کی راہ میں جب خرچ کرے گا تو اس کے عوض اسے دنیا میں تو بظاہر کچھ نہیں ملے گا یہ لادہ بات ہے کہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کی کئی مصیبتیں ٹالے گا اس سے زیادہ اس کا خرچہ ہو سکتا تھا وہ بچ جائے گا مصیبتیں پریشانیاں اسے ٹلیں گی وہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہیں لیکن جو اصل اس کا اجر ہے وہ سورت البقرہ میں آئے کہ سات سو گنا تک کر کے ہم قیامت کے دن لوٹائیں گے اور اللہ تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے کو یہ کہتا ہے کہ یہ قرض ہے جو تم اللہ کو دے رہے ہو یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا مقروض ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدر شناسی ہے انسان کے حق میں کہ دیرا وہ ہے اور اسی کے دیے ہوئے میں سے جب اس کو ہم واپس کرتے ہیں تو کہتا ہے نہیں یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے میں سات سو گنا کر کے لوٹاؤں گا اللہ وقت کبیرہ والحمد آف الحمد للہ کثیر آ سبحان اللہ ہی اور تیسری بات اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جب آپ بن دیکھے خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کا اعلان ہوتا ہے کہ میں اس خدا پر محکم یقین رکھنے والا ہوں اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ وہ رب اس مال کا اجر مجھے دے گا یہ اللہ پر ایمان کی ایک نشانی ہے کہ آپ اس کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں جس کے لیے آپ مال خرچ کرتے ہیں پھر آپ اس کی قدر بھی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ ماں باپ کو دیکھیں اولاد کو کس طرح ڈانٹتے ہیں تھوڑا سا مال بھی خرچ ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ جب کماؤ گے نا پھر پوچھیں گے کہ اس طریقے سے جو تم نے مال ضائع کر دیا تو انسان مال کو خرچ نہیں کرنا چاہتا اپنی ضرورت سے ہٹ کے جب کبھی انسان بن دیکھے خدا کے لیے مال خرچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس خدا کو اس نے اہمیت دی ہوئی ہے دنیا میں آپ اہمیت والی جگہ کے اوپر مال لگاتے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ بھی آپ کو دنیا میں ملتی ہے لیکن یہ آؤٹ پٹ تو ہے ادھار دنیا نقد ہے نقد کے اوپر سبر آ جاتا ہے ادھار کے اوپر صبر نہیں آتا تو جیب کو ڈھیلی کرنا یہ اللہ تعالی کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ مشکل کام ہے اسی لیے قرآن حکیم میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور انفاق سبیل اللہ کے اوپر ہے اور جب انفاق سبیل اللہ انسان کرتا ہے پھر دنیا کی جو ایکسٹرنی محبت ہے وہ انسان کے دل سے نکل جاتی ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ التکاثر کی تلاوت کی اللہ <الحاكما> کم تقاصر حتٰ زر تم المقابر ہلاکت میں ڈالا تمہیں دنیا کے مال کی کثرت نے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے پھر نبی اسلام نے کہا کہ انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے اسٹور کر لیا باقی تو اس کے ورسہ کا مال ہے یعنی وہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث ہوں گے وہ مال ان کا ہے تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کر یا اپنے اوپر لگا کر کپڑوں کی شکل میں یا مکان کی شکل میں جتنی دیر تم نے نفع اٹھا لیا مکان بھی خیر وارثوں کو ہی چلا جانا ہے یا پھر تیسری قسم وہ ہے جو تم نے اللہ کے حضور اسٹور کر لی آگے بھیج کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے تین دوست ہیں دو قبر سے باہر ہی رہ جاتے ہیں ایک ہی اس کے ساتھ جاتا ہے اس کا مال اور اس کے رشتے دار وہ قبر سے باہر رہتے ہیں اور قبر میں اندر اس کے امال جاتے ہیں اور امال ظاہر ہے وہ امال ہیں جو نیک امال اس نے کیے یا اللہ کی راہ میں خرش کوئی کیا وہ اس کے ساتھ جانا ہے باقی مال قبر سے باہر ہی رہ جانا ہے تو وہ اللہ کی رام میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ خرچ کرو چھپا کر بھی الانیا بھی اصل تو دین کی یہ ہے کہ کسی کو بتائے بغیر کیا جائے لیکن بعض اوقات الانیہ بھی کوئی عمل کرنا پڑ جاتا ہے لوگوں کی ترغیب کی خاطر میں پچھلی دفعہ بھی اس کے اوپر بول چکا ہوں اس کے اپنے فوائد ہیں من قبل یوم اللہ بئی ولا خلال اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی تجارت نفا دے گی اور نہ کوئی دوستی یعنی آخرت کے دن تو تجارت کا کوئی فائدہ نہیں کسی کی دوستی اس کے کام نہیں آ سکتی دنیا میں آپ نے اپنے لیے خود ہی کرنسی کما کے لے کے جانی ہے تو وہ قیامت کے دن آپ کی کام آئے گی آخرت میں کسی کی دوستی نفع نہیں دے گی اللہم سبنا حسابا یسیرا رمین اللہ الذي خلق سماوات اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وَانزل من اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی فرج مین سمارات رض کو اور پھر نکالا زمین سے پھلوں کو اس پانی کے ذریعے یعنی پانی کی برکت سے ہی درخت بڑے ہوتے ہیں کھیتیوں کی شکل میں یا فروٹس والے درخت ان کو جو خوراک ہے وہ پانی کے ذریعے ملتی ہے جس کے اندر تمہارا رزق رکھا ہوا ہے وہ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ کالی الْبَحْرِ یا بھی اور اسی نے مسخر کر دیا ہے کشتیوں کو کہ وہ کشتی چلے پانی کے اندر اس کے حکم سے ظہر اس کے ذریعے پھر رزک جڑا ہوا ہے سفر جڑا ہوا ہے یہ سب کچھ کشتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اب تو یہ اس ماڈرن دور کے اندر جو سی فوڈ کی جو کیلکولیشن آ رہی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پلانٹ ارتھ سے سب کچھ ختم ہو جائے صرف سی فوڈ اتنا ہے کہ ایک ہزار سال تک انسانیت اس سے کھا سکتی ہے اللہ تعالی نے ایسا بندوبست کیا ہے اب دنیا میں تو اس وقت کئی ملکوں کی اکانمی سی فوڈ کے اوپر چل رہی ہے ہمارے ملک میں بھی چونکہ ہم صرف ایک کراچی کا یا بلوچستان کا حصہ لگا ہوا ہے اس لیے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے ادروائز وہاں کی جو مچھلی ہے وہ آپ کو پنجاب میں بھی مل رہی ہے ٹرینس کے ذریعے اس میں برف کے ذریعے سٹور ہو کے یہاں تک پہنچتی ہے لیکن جو ملک ڈیپینڈنٹ ہے ٹوٹلی totally اس کے اوپر جو سمندری ملک ہے جس طرح بنگلہ دیش کا ایک اچھا خاصا حصہ رزق کا جو ہے وہ سمندر سے پورا ہو رہا ہے انڈونیشیا ملیشیا ان لوگوں کے رسک اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ان چیزوں کے ساتھ تو سی فوڈ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں وہ اس کے حکم سے چلتی ہیں ظاہر اللہ تعالیٰ ہی نے ہواؤں کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے بادمان کی کشتیاں چلتی ہیں پانی کے اندر قوتیں اچھال رکھی ہے بوائنسی کی فورس جس کی وجہ کشتی چلتی ہے ادر تو کبھی کشتی کا بوجھ نہ اٹھا سکتی سوئی ڈوب کشتی وہ تیرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دیا کہ کس طریقے سے کشتی آپ نے بنانی ہے اور اس کے ذریعے رسک جڑا ہوا ہے آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے آپ کتنے ہیوی انجن بھی لگا لیں اگر سمندری طوفان ایک خاص لمٹ سے بڑھ جائے تو جہاز تو ڈوب جائیں گے ابھی بھی جہاز ڈوب رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے اب تو خیر انسان نے وہ راستے بھی دریافت کر لیے ہیں سمندری کہ جن کے اندر اس طرح کے طوفان کم سے کم آتے ہیں اس لیے انہوں نے ان راستوں کو فکس کیا ہوا ہے جب روٹین سے کوئی جہاز ہٹتا ہے تو تبھی وہ اس وقت پھر پھنس جاتا ہے کسی سمندری طوفان کے اندر ادروائز معاملات اس طریقے سے چلتے ہیں وسخر القم ال انہار اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دی ہے ظاہر ہے دریاؤں کو مسخر کر کے ہم نے ڈیم بنایا ڈیم آج کے نہیں بن رہے ڈیم تو قبل از بسی بن رہے ہیں اور پھر ان کے پانی کو استعمال کر کے کھیتیوں کو شراب ہزاروں سال سے کیا جا رہا ہے ورنہ آپ بتائیے کہ اگر یہ پانی سمندر سے لانا پڑے وہ تو خیر اس قابل بھی نہیں ہے وہ تو نمکین پانی ہوتا ہے گلیشیئرس کے اوپر یہ پانی اسٹور ہوتا ہے پہاڑوں پہ آپ ذرا کیلکولیشن کریں ہزاروں کلومیٹر سے وہ پانی انڈر گریوٹی چلتا ہے اس سے پہلے سورج اسے پگھلاتا ہے اور اس سے پہلے اسٹور کرتا ہے اللہ تعالیٰ گلیشیئرس کی فارم میں ورنہ پانی کو سٹور کرنے کے لیے تو ٹینک چاہیے نا ان کی دیواریں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نظام رکھا کہ ٹینک کے بغیر ہی پہاڑوں کے اوپر برف وہ جمی ہوئی حالت میں سٹور ہوتی ہے اور وہ برف بھی وہاں سورج کے ذریعے پہنچی ہے کیونکہ سورج نے ہی ویپوریٹ کیا ہے سمندر کے پانی کو نمک ادھر رہ گیا پانی ویپوریٹ ہوا اور بارش کی شکل میں اور برف کی شکل میں گلیکش کی فارم میں ہزاروں کلومیٹر دور اونچائی پہ پہنچا یہ آپ کو اونچائی کی قدر بھی آئے گی یہ جو نیچرل ہیڈ اللہ نے دیا ہوا ہے اور پھر اسی سورج کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے پگھلاتا ہے اور پھر پانی کے دریا چلتے ہیں بغیر کسی موٹر کے انڈر گریوٹی چل رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ نیچرل سلوپ رکھی ہوئی ہے ورنہ پانی نہ چلے اور ہماری زمینوں کو سراب وہ دریا کرتے ہیں اگر ہمیں وہ خود موٹر لگا کے یا جانوروں کے ذریعے پانی بھر کے لانا پڑے تو پھر تو انسان پہاڑوں بھی جا کے رہیں گے یہاں تو آپ لا ہی نہیں سکتے تو یہ واٹر سائیکل یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے موڑزات میں سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ انکلوڈ کرے گا اس رکو کی آخری آیت کے اندر وسخر الک مشم سول قمر اور اسی نے مسخر کر دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی ویسے تو ہم سورج اور چاند کو پکڑ نہیں سکتے نہ ان کے اوربٹس کو چینج کر سکتے مسخر ہمارے لیے کر دیا ہے ہماری خدمت میں لگا دیا ہے دنیا میں جو جاندار ہیں وہ تو مسخر کیے ہیں بچہ بھی اتنے بڑے اونٹ کو نکیل سے پکڑتا ہے تو کتنی شرافت کے ساتھ اونٹ چلتا ہے حالانکہ اونٹ کی طاقت چھوٹا سا بچہ کیا کر سکتا ہے یہ مسخر ہوا ہوا البتہ سورج کو اس طریقے سے تو مسخر نہیں کیا ہوا کہ سورج کو ہم خود چلائے لیکن اس طریقے سے مسخر کر دیا کہ سورج کی برکت سے موسم تبدیل ہو رہے ہیں بارشیں برس رہی ہیں میں برف اسٹور ہو رہی ہے سورج کی مدد سے وہ پگل رہی ہے وہ پانی کے دریا اوپر بھی چلتے ہیں زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں ہم زمین سے بھی پانی نکالتے ہیں اوپر کے دریاؤں کو سٹور کر کے ڈیم بناتے ہیں تو سورج مسخر ہوا ہوا ہے اور اب تو سرکار پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے بعد تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سورج کیسا مسخر ہوا ہوا ہے ہاں سیل کے ذریعے بجلی بنائی جا رہی ہے اور دن ب دن یہ اتنا سستا ہوتا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بجلی کوئی مسئلہ نہیں رہے گی ہم غریب ملکوں کا امیر ملکوں کا تو ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں قیامت کی نشانیاں ذرا دیر سے پوری ہوں گی یہاں پہلے قیامت کی نشانیاں آ گئی ہوئی ہیں سو کرڈ جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں تو یہ مسئلہ اللہ تعالی نے حل کر دیا ہے انسانیت سوچ رہی تھی کہ تیل دو تک ختم ہو جانا ہے زمین سے تو گاڑیاں کیسے چلیں گی ہائی جہاز کیسے اڑیں گے انرجی کی ایک آلٹرنیٹو چیزیں موجود تھی ونڈ انرجی بھی سولر انرجی بھی مسئلہ آ رہا تھا اسے سٹور کیسے کریں اب دیکھیں وہ لیتھیم کی جو بیٹریز ہیں ابھی تو نیکسٹ ٹیکنالوجی کو اس سے اوپر بھی آئے گی اور آہستہ آہستہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے یعنی جو قرآن میں فرمایا نا کہ ہم نے زمین کے اندر سارے اسباب رکھ دیے مخلوقات کے لیے ہمارے اباؤ اجداد نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا کچھ زمین میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایکسپلور ہوگا وہ وقت کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے تو سورج مسخر ہوا ہے اگر سورج اپنی مرضی کرنا شروع کر دے کہ ایک دن آپ سولر پلیٹ بنائے اگلے دن وہ کہ میں اس میٹیریل سے تو فوٹانس کو ٹریول ہی نہیں کرواؤں گا کوئی نئی پلیٹ بناؤ تو دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی اگر پیٹرول انجن بنایا انسان نے تو پیٹرول کی پرفارمنس کے اوپر بنایا ہے. اگر پیٹرول کہ جی آج تو میں اتنی ہیٹ کے اوپر آن ہو رہا ہوں اگلی دفعہ آپ نے بڑا پلاگ لگانا ہے تو آپ روزانہ پلاگ ہی چینج کرتے رہے تو یہ جتنے فیزیکل فینامین آف نیچر ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیے خواہ انسان ڈائریکٹ انہیں کنٹرول کرے یا ان کے ذریعے نفع اٹھائے بہر یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مسخر کر دیا وہ سخ مشم سا قبر اور سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے جو برابر چل رہے ہیں ان کے ذریعے ہم لیونر ایئرز اور سولر ایئرز کا بھی اپنا معاملہ لے کے چلتے ہیں یہ تو اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا اور اب تو کئی اور چیزیں سامنے آ گئی ہیں ایون آپ چاند کی چودویں رات کو اگر اپنی سولر پلیٹس کی کیلکولیشن دیکھیں نا تو کچھ وارڈس وہ بنا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی کیونکہ روشنی کی وجہ سے بنا رہی ہوتی ہے نا چاندنی راتوں میں بڑے تھوڑے سے میرے پاس جو سات آٹھ کے وی کا سسٹم لگا ہوا ہے تقریباً پندرہ سے بیس واٹ وہ چاند کی رات میں بھی بناتا ہے تو بہل بہت بڑا ایک فگر اس اعتبار سے تو ہے بیس واٹ اگر بہت بڑے لیول کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح چائنا کے اندر پہاڑوں کے اوپر انہوں نے جس طرح جنگلات اگے ہو ہوتے ہیں اس طرح پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں تو جہاں پہ گیگا وارڈس کے اندر یہ سسٹم لگے ہوئے ہیں وہاں تو ہزاروں وارڈ تو پروڈیوس ہو ہی جائیں گے نا چاند کی روشنی میں بھی تو یہ سب کچھ وہ حصہ مسخر ہوا ہوا جو آج سائنس کی برکت سے ہمیں پتا چل رہا ہے اگلے زمانوں کے لوگ تو بس یہ کہتے تھے اچھا چاند گول ہو گیا چودہویں تاریخ آ گئی اب یہ ہاف ہو گیا یہ اکیسویں آ گئی اور یہ کم ہوتے, ہوتے ہوتے یہ اور پھر سات تاریخ آئے گی تو یہ سیمی سرکل ہوگا سرکل میں چودہ ہو جائے گی اور یوں ایک آسمانی کیلنڈر کے طور پہ اسے دیکھتے تھے سورج کو بھی آسمانی کیلنڈر کے طور پہ لوگ دیکھتے تھے کہ سورج ادھر آیا چھے زور کا وقت ہو گیا ہے اب یہ غروب آفتاب ہو گیا ہے بس یہ تھا ٹوٹل یا گوشت کو آپ سکا لیتے تھے اسٹور کرنے کے لیے کیونکہ برف والی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی تو گوشت کو خشک کیا جاتا تھا اس کی باریک سی وہ لیئرز کاٹ کے آج بھی جو غریب لوگ ہیں اسی طریقے سے ان کے پاس فرج نہیں ہے اور وہ ایسا اسٹور ہوتا ہے آپ بے شک چھ مہینے بعد استعمال کریں بالکل تازہ ہو جاتا ہے وہ اسے وہ سورج کی روشنی میں سکھاتے ہیں تو یہ, یہ چیزیں تھیں جو انسان کر رہا تھا کپڑے خشک کر لیے دھوپ میں ڈال کے وٹامن ڈی لے لیا صحت کے لیے یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی لیکن اب جو کچھ آپ کو پتا چل رہا ہے ابھی پتا نہیں اور کتنا کچھ سائنس کی برکت سے پتا چلے گا وہ سخر القم الار اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی اب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں یعنی ہماری خدمت میں لگا دیے رات دن رات دن اور انسان کے ساتھ کیا کمزوری اللہ نے اٹیچ کر دی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اگر آپ نیند پوری نہ کریں اگلے چوبیس گھنٹے میں آپ کی مشین پرفارم ہی نہیں کر سکتی اس لیے یہ رات دن کا سسٹم بہرل انسان کو مجبور کرتا ہے دیکھیں جس طرح سورج غروب ہوتا ہے فورن ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ رات ہوگی ہے رات کو گھر پہنچنا چاہیے آپ مجھے بتائیں اگر سورج ایک دن تو پانچ بجے گرو ہو رہا ہے اگلے دن رات کو دس بجے ہو تو ہمارا سارا ٹائم ٹیبل ہی ڈسٹرب ہو جائے گا اگلے دن صبح جلدی نکل آئے پھر کیا کریں گے یہ سب کچھ جو روٹین کے مطابق چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہی ہم نے اپنے سارے معاملات کو سیدھا رکھا ہوا ہے ادر وائز تو ہم اپنے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے نہ معاش کا سلسلہ نہ آرام کا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں وہ آتا کم کر لیما سل اور اس نے ہر چیز تمہیں عطا فرما دی ہے جو بھی تم اس سے سوال کرتے ہو یعنی تمہارے لیے ریسورسز رکھ دی ہیں وہ نعمت اللہ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو لات تم کبھی بھی ان کا شمار نہیں کر سکتے یہ کنکلوژن ہے بھائی کتنی گنوائی جائیں یہ موٹی موٹی جو گنوائی ہیں نا ان کی باریکیاں بھی گننی شروع کریں تو پھر وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورت القحب میں اور سورہ لقمان کے اندر فرمائی ہے کہ اگر زمین کے سارے درخت جو ہیں یہ کل میں بن جائیں سمندر جو ہے وہ سیائی بن جائیں اور سات سمندر اور بھی شامل ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے اللہ کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہوئی ہے نا یہ سب اللہ کے کلمات ہیں ہے اِنَّ انسانو منگ کفار بے شک انسان جو ہے وہ ظالم ہے زیادتی کرنے والا ہے اپنے اوپر ہی اللہ پہ نہیں اور نہ ہے سب سے بڑی زیادتی کرتا ہے شرک کر کے نعمت اللہ نے دی اور ان کو مخلوقات کی طرف منصوب کر دیتا ہے اس لیے کہا گیا ان نشر کا اللہ ظلم نعدین بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی چیز کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں یا اللہ تعالی کو اس کے مقام سے گرا کے نازب اللہ مخلوق کے مقام پہ لے آتے ہیں یہ ظلم ہے اللہ آئین اعلیٰ ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادت آمین اب میرے بھائیو جو اگلا رکو ہے یہ اسپیسیفکلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے اور اس میں بھی جو بنو اسماعیل تھی ان کی اولاد ان سے ریلیٹڈ ہے اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی ابراہیم ہے وَإِذْ قَالَ قول ابراہیم و ربی الْبَلَدَ البل <آمِنَا> اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عرض کیا کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ وجنونی و أَن یا ان اور چن لے مجھے بھی اور میری آنے والی اولاد کو بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ خالص کر لے کہ وہ بتوں کی پوجا نہ کرے یہ دعا تھی ہنڈریڈ تو قبول نہیں ہوئی کیونکہ ابراہیم السلام کے جانے کے بعد اسی اولاد میں بت پرستی بھی آ گئی جب نبی السلام دنیا میں تشیف لائے تو میجارٹی تو بت پرستی کا شکار تھی حالانکہ اولاد وہ حضرت ابراہیم کے ہی تھے اسماعیل علیہ السلام سے عرب کے لوگ جو ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ دعاؤں کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص خود کوشش کر کے اپنے لیے دعا کا اپنے آپ کو حقدار کرے ادر وائز پیغمبروں کی دعا بھی کسی کے کام نہیں آئے گی اگر کوئی شخص خود گمرائی کے اوپر اترا ہوا ہے تو اے اللہ اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی چن لے اپنے لیے خاص کر لے توحید کے اعتبار سے کہ وہ بتوں کی پوجا کہیں ایسا نہ ہو کہ بتوں کی پوجا کرنے لگے ربی ان کثیر اے میرے رب ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو ظاہر ہے بتوں نے تو نہیں کیا لیکن وہ ایک ذریعہ بنے یعنی کئی لوگوں کے لیے بت بڑی اہمیت کے حامل ہو گئے کہ یہ تراش لیے اور پھر جنہوں نے فرسٹ ٹائم تراشے تھے نا انہوں نے بت لیکن آنے والی نسلیں جو ہیں وہ واقعی بتوں کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان بتوں کے ساتھ ان کی عقیدت جڑ جاتی ہے تو واقعی بت ہی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ بات اس اینگل سے درست ہے تو اکثریت کو گمراہ کر دیا فمن تبھی تو پس جو کوئی بھی میری پیروی کرے تو وہ تو ہوگا میرا آسانی اور جو میری نافرمانی کرے تو اب ابراہیم اسلام نے کہا میرا تو اسے کوئی تعلق نہیں ہے ف ان کا غفور الرحیم تو بے شک اے اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے یہ پیبروں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اتبا کرنے والوں کے بارے میں تو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ان کی گارنٹی تو اٹھا لیتے ہیں لیکن نافرمانوں کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھاتے زیادہ سے زیادہ یہ سفارش کر سکتے ہیں اور یہ سفارش مختلف پیغمبروں نے کی ہے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو گمراہ ہوئے چاہے تو معاف کر دے چاہے ان کو عذاب دے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہ گفتگو کرنی ہے کہ جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کے بعد یہ کچھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ صورت المائدہ کے آخری رکو میں آتا ہے یہ تیرے بندے ہیں چاہے تو انہیں بخش دے چاہے عذاب دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ فائدہ دے گا اچھا یہی آیت کا حصہ نبی علیہ السلام نے بھی پڑھا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے ا اللہ میری امت میری امت اور پھر نبی علیہ السلام نے سورت الماعیدہ کی وہ آئے تلاوت کی سورہ ابراہیم کی آئے تلاوت کی پیغمبروں کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ نے مریم کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں بخش دے چاہے ان کی گرفت فرما اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اس کا معاملہ تیرے سپرد میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں لیکن اے اللہ میں وہ نہیں کہوں گا جو ابراہیم نے یا عیسیٰ نے کہا میں کہوں گا میری امت تو حضرت جبریل اسلام حاضر ہوئے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ ہمارے پیغمبر کیوں غمگین ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سامنے رکھی تو حضرت جبریل نے کہا کہ مجھے میرے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس خوشبری کے ساتھ کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے قرآن میں بھی اشارت اس کا ذکر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ کا ربو کا تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے آسا یب يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا کا مقام محمود تمہارا رب تمہیں ایسے مقام پر فائز کرے گا مقام شفات کے اوپر جہاں ہر شخص آپ کی حمد کرے گا آپ کی تعریف کرے گا تو نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے گارنٹی دی لیکن یہ اوپن نیسنس نہیں ہے وہ بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا دی وہ اس نے دنیا میں کر لی میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن یہ اللہ نے مجھے عزم دیا کہ اس دعا کی برکت سے پوری امت کو نفع پہنچے گا یہ بہت بڑی بات ہے کہ دعا ایک ہے اور امت تو کروڑوں میں اربوں میں سب کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا وہ والا معاملہ تو الگ سے ہے البتہ نافرمانوں کے لیے جامعہ ترمزی میں سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری شفاعت اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے حق میں بھی قبول کر لے گا لیکن وہ ہوگی اللہ کے اذن سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اللہم جعلنا عمان اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار کرے کہ جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفات نصیب ہونے والی ہے ان اللہ تعالی ربنا انی اسکن من ذریتی اے ہمارے پروردگار بے شک میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کے کچھ حصے کو ظاہر ہے کہ اولاد کے دو حصے تھے ایک بنو اسرائیل جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یاقوب جن کا لگم اسرائیل تھا اور دوسرے یہ بنو اسماعیل جو حضرت اسماعیل اسلام کی اولاد جن میں سے نبی اسلام پیدا ہوئے ایک ایسی وادی میں کہ جو کھیتی باڑی کے لائق بھی نہیں آج بھی چٹیل پہاڑ ہے مکے کے پتھروں والے پہاڑ یہ ہمارے والے پہاڑ نہیں ہیں جن کے اوپر مٹی ہے اور اس میں گھاس اگتی ہے مارے تو کہیے جو سرد پہاڑ ہیں ان کے اوپر بھی آپ دیکھیں انہوں نے گرمیوں کے موسم کے اندر گندم اور باقی چیزیں اگائی ہوتی ہیں عرب کے جو مکے کے پہاڑ ہیں نا وہ کالے پتھروں کے اوپر مشتمل ہیں پتھر میں سے تو سبزہ نہیں نکلتا اس طرح کے پہاڑ ہیں اگر تھوڑی بہت اس پہ مٹی جم بھی جائے تو جب بارش آتی ہے تو وہ اس پہ ٹھہرتی بھی نہیں ہے تو ایسی وادی میں ایندا بے تیکل محرم تیرے ہرمت والے گھر کے پاس سور حج میں آگے چل کے آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادیں ظاہر کر دی تھی جو آدم السلام کے زمانے میں منہدم ہو گئی تھی وہ ساری اس کی بیسمنٹ ظاہر کر دی جو آج کے زمانے میں ہم ڈی پی سی کہتے ہیں جو بنیادیں پھر اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ربنا اے رب ہمارے اس لیے کہ یہ نماز کو قائم کرے فجائل اف ادم مین پس بنا دے تو لوگوں کے دلوں کو ایسا تحوی علیہ کہ لوگ ان کی طرف آئیں اور یہ ابراہیم السلام کی ایسی دعا لگی ہے کہ مکہ بالکل چٹیل جگہ ہے لیکن دنیا کا ہر فروٹ ہر نعمت وہاں پہ ملتی ہے الحمد ورژ ہم من رات اللہ اور وہ ہر طرح کے پھل رزق یہاں پائیں تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں ربنا ان نقت علما نخفی وما نو اللہ اے رب ہمارے بے شک تو ہی جانتا ہے جو ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ تیرے علم میں ہے وما في شرد اور اللہ تعالی پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں الحمد للہ کبھی اسماعیلا و اص تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بھڑاپے کی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیئے یہ آپ جیسے جو نوجوان لوگ ہیں وہ اس تکلیف کا کبھی احساس کر ہی نہیں سکتے یہ ذرا پوچھیں ابراہیم علیہ السلام ستاسی سال کی عمر جب ان کی ہوئی ہے نا ایٹی سیون تو پہلا بچہ پیدا ہوا ہے ہاں جی اسماعیل اور جب 99 ایئرز ان کی عمر ہوئی ہے اور بچے کی عمر 12 سال تو حکم آ ہے سوریہ صفات میں ہے کہ اب اسے قربان کرو تیار ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو والد ہیں اسحاق وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں یہاں سے آپ کو ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں کہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں نائنٹی ایئرس کی ایج میں اولاد ہو رہی ہے تو تمام تریفیں اس اللہ کے لیے کہ اس نے اس بڑھاپے میں مجھے اولاد دے دی ہے اور اس عمر میں عورت بھی بوڑھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی حضرت سارا کوبی لسبی اردع بے شک میرا رب سننے والا ہے دعاؤں کا حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھی لیکن حضرت حاجر جو تھی یہ لفظ حاجرہ غلط ہے ہاجر وہ ینگ تھی ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور بعد میں ظاہر وہ جیلسی فیکٹر بھی تھا دونوں بیویوں کا اس کا سولوشن اللہ تعالیٰ نے یہی نکالا کہ ان کو آپ مکے کے پاس ٹھہرائے ظاہر اللہ کا ایک پلان تھا وہاں بنو اسماعیل کو آباد کرنا ہے لیکن ریزن یہ والی بنی تھی اور حضرت جو سیدہ سارا تھیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو بھی اولاد دے دی جو ایک ان کا ایک کمزوری والا ایلیمنٹ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا تو بے شک میرا رب دعاؤں کا سرنے والا ہے اب وہ مشہور زمانہ دعا آ رہی ہے رب بھی مقیم سوالات یو امن اے رب ہمارے بنا دے مجھ کو نماز کا پابند نماز کا قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی ربنا و تقبل دع اور اے رب ہمارے اس التجا کو اس دعا کو ضرور قبول فرما اور اغفر نگ لی اے رب ہمارے بخش دے مجھے والی والی اور میرے ماں باپ کو ولیل مینینا اور اہل ایمام کو یوم یقوم الحساب قیامت کے اس دن جو حساب و کتاب کا دن ہے الٹیمیٹلی ہم سب کو کامیاب فرما اس دن بخش دے اللہ جانا منہ یہ دعا عام دعاؤں میں بھی پڑھنی چاہیے تشہود میں بھی سنت دعاؤں کے بعد اس دعا کو ایڈ کریں صحیح بخاری میں ادیس ہے کہ جب درشی پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو اس میں اس دعا کو بھی شامل کریں اس دعا کی برکت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے اس میں دعا کرتے ہیں بڑی پرفیکٹ دعا ہے اور اس دعا میں ایک لطیف سا اشارہ ہے جس کی وجہ سے جو اہل تشیع مکتب کے علماء ہیں اور بریلوی مکتب کے علماء ان کا موقف مضبوط ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم اسلام کے جو والدین تھے وہ کفر کی حالت میں نہیں تھے قرآن حکیم میں ابی کا لفظ جو ہے وہ باپ کے لیے استعمال ہوا اور ابی چچا کو بھی کہتے ہیں کیونکہ چچا بھی باپ کی مثل ہے صحیح مسلم حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے لیکن والد جو ہے نا وہ صرف آپ کے اپنے اوریجنل باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے والد آپ چچا کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس سے آپ کی ولادت ہوئی بھی ہے اور قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں بھی آیا اور باقی جگہوں پہ بھی سورہ مریم کے اندر ذکر آیا کسی اہل ایمان کے لیے کسی پیغمبر کے لیے یہ شایع نہیں کہ جب اسے پتا چل جائے کہ اس کے قریبی رشتے دار کفر کی حالت میں مرے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اور پھر اللہ تعالی نے کلیئر کیا کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی نا وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے نکلتے وقت کیا تھا کہ ابا جان آپ مجھے نکال رہے ہیں لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور جب ابراہیم کو پتا چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے پھر انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کی یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ توبہ کے اندر اب مجھے بتائیں جب پتا چل گیا اللہ کا دشمن ہے اور دعا نہیں کی تو یہ بڑھاپے میں آخری وقت میں سو سال کی عمر میں کیونکہ سو سال کی عمر تو ہو چکی حضرت اظہار بھی پیدا ہو چکے ہیں دوبارہ سے پھر کیوں دعا کر دی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تو کہہ رہا ہے انہوں نے پھر دوبارہ دعا نہیں کی جب انہیں پتا چل گیا جب وہ نکالے گئے تو بتا رہی اللہ تعالیٰ نے کفر کی حالت میں مرے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی وہ جو ابھی کا لفظ آیا وہ چچا کے لیے آیا تھا اور تو رات میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے چچا تھے یا باپ بھی کہہ سکتے ہیں ابھی کے مانوں میں اور جو والد تھے وہ تارخ ہیں اور یہ البستر الحکیم میں بھی حدیث موجود ہے اگرچہ اس کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں لیکن قرآن میں یہ فٹ بیٹھتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ گئے تھے تو یہ سو سال کی عمر میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اور مومنین کو بھی قیامت کے دن تو اس میں لطیف سا اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ واقعی مسلمان تھے لیکن یہ ٹیکنیکل بیس ہے جو میں یعنی ڈسکس کر رہا ہوں اس میں قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ جو لوگ دلائل کی بنیاد کے اوپر وہ فرق رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ابراہیم السلام کے والد کو کافر سمجھتے ہیں تو وہ کوئی گستاحی کے اوپر مبنی عقیدہ اس کا جواب ہمارے استاد مولانا ساخ صاحب رحیم اللہ نے بڑا پیارا دیا تھا کہ اگر نبی کے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے نا تو نبی کے باپ کا والد کا کافر ہونا یہ چھوٹی چیز ہے کیونکہ نبی کے جسم کا ٹکڑا جو اس کی اپنی اولاد ہے وہ تو اس کے جسم کا حصہ ہوتی ہے نا اسے تو کافر نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ نبی کے جسم کا حصہ ہے جبکہ نبی کا جو والد ہے وہ نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے نبی اس کے جسم کا حصہ ہے تو اگر نور اسلام کا بیٹا کفر کی حالت میں مراسور سورہ اود میں آیا تو یہ بڑا پرابلم ہے بنسبت اس کے کہ کسی پیغمبر کا والد کافر ہو لیکن چونکہ یہاں پہ لوگوں کی جذباتی جڑی ہوئی ہے اس کے اوپر باقاعدہ مناظرے ہوتے رہے ہیں تاریخ کے اندر ابھی بھی بریلوی اس کی بنیاد کے اوپر اور شیعہ اہل کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور وہ ان کا رد کرتے ہیں لیکن جو جو آئے جس کے سپورٹ میں آتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے اس حوالے سے ایڈریس کر دیا جائے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہاں یہ دلائل وہ اس سے اخذ کرتے ہیں اور وہ کوئی دلیل ان کی کمزور نہیں ہے یہ اسپورٹو بھی ہے اب یہ جو آخری رکو ہے یہ قیامت سے ریلیٹڈ ہے ولا تحسب اللہ غو فلن یا اور تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ظالموں کے برے کرتوتوں سے یعنی اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا قتل یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ اس کا ڈیوائن پلان ہے کہ اس نے پردے میں رہنا ہے ڈھیل دینی ہے گرفت آخرت میں کرنی ہے انما نما یو خم لی تش وہ تو انہیں صرف ڈھیل دیتا رہتا ہے اس دن کے لیے جو آخرت کا دن ہے جب آنکھیں خوف کے مارے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی مفترین مکنی روسی ہم اور لوگوں کی حالت کیا ہوگی بھاگم بھاگ جا رہے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہرانگی کی حالت میں لا یار تدو الئی ہم ترف اور ان کی پلکیں بھی نہیں جھبک رہی ہوں گی خوف کے مارے وہ اف ہوا اور دہشت کے مارے ان کے دل اڑ چکے ہوں گے تعلی واسوم آداب اور احمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ڈر سنائیے اس دن کہ جس دن یوم یم الب عذاب آ جائے گا فیقول الدین ولم اور اس دن کہیں گے ظالم لوگ ظلم تو لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی کیا ہوا نا گراہ کے ذریعے فس کے ذریعے شرف کے ذریعے ربنا اخر نا الاجل غریب اے رب ہمارے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے نجیب داوت کا کہ ہم دعوت پر لبئی کہہ لیں یعنی اب یہاں پہ پھر اس موت کا ذکر ہے جو انسان کی اپنی موت ہے جو انڈیویجل کی قیامت ہے کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا تو جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں وہ کہیں گے یا کہ اللہ تھوڑی سی مولت دے دے کہ ہم دعوت قبول کر لیں تیری ونت طبی اور پیروی کریں تیرے رسولوں کی یعنی موت کے وقت جو فاسقین ہیں مجرمین ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تھوڑی دیر کی ہمیں مولت دے دے ہم دعوت حق قبول کر لیں گے تیرے پیغمبر کی پیروی کریں گے اولم تکون اکسم تم مل قبل مالکم مل زوال اے کافروں کیا تم قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں پر کبھی زوال نہیں آنے والا تم نے کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے اچھا یہ موت کے وقت ہوگا اور آخرت میں الگ سے ہے وہاں پر یہ کافر کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم تیرے نبی کی دعوت کو قبول کریں اب ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزاریں گے لیکن صورت النام میں آیا کہ اگر ہم انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیں یہ پھر بھی وہی کرتوت کریں گے اور تم آباد تھے ان لوگوں کے چھوڑے ہوئے گھروں میں جو تم سے پہلے ظلم کیا کرتے تھے یعنی یہ بت پرستوں کی اولادیں تھیں نا جو آباد تھیں انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ تمہارے آباؤ جاد بھی یہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور ان گھروں میں اب تم آباد ہو وہ بھی ظلم کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور تمہاری بھی وہی حالت ہوئی اپنی جانوں پر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہی کے گھروں میں تم لوگ رہتے تھے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ بِهِمْ اور تم پہ یہ بات کھل چکی تھی کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا پیغمبر کی وہی کے ذریعے تمہیں بتا دیا تھا کہ تمہارے اباؤ جات جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں بت پرستی کرنے کے سبب وضربنا ابنال الامثال اور ہم نے بیان کر دی تھی تمہارے لیے طرح طرح کی مثالیں بھی قرآن میں پھر بھی تم نے دعوت حق قبول نہیں کی بولے آزب بلاہ تعالی آپ ذرا امیجن کریں ایک موت کی تکلیف اور اوپر سے یہ باتیں یہ باتیں پیش خیمہ ہے کہ اب اس کے بعد اس سے بڑی تکلیف ہمیشہ کی تکلیف جہنم کی عذاب کی شکل میں آنے والی ہے بولے آز و تعالی وقد مکرو مکر اور انہوں نے اپنی طرف سے خوب مکر کرنے کی کوشش کی فریب کاری کرنے کی کوشش کی اپنے زوم میں وائند اللہ ہی مکر جبکہ اللہ کے سامنے تو ان کا مکر کوئی کام نہیں آ سکتا تھا ان تمام مکر و فریب کا توڑ اللہ کے پاس تھا وائن کا نا مکرو ہم لی تزو اور اگرچہ ان کا مکر تو ایسا تھا کہ وہ پہاڑ کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا یہ محاورتً بات ہے یعنی ایسی ایسی چالیں دنیا میں ایسی ایسی فریب کاریاں اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے پیغمبر کو ناکام بنانے کے لیے لیکن اللہ تعالی کے آگے تو کسی کی چال نہیں چلتی اگر دنیا میں بظاہر کوئی کامیاب بھی ہو جائے تو موت کے وقت تو پکڑ آ جائے گی اس کے اوپر فلاح اللہ مخلف وادی ہی رسولہ تم یہ خیال بھی کبھی نہ کرنا کہ اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے یہ جنرل بات ہو رہی ہے کہ جس جس رسول سے جو وعدہ ہوا ہے نا کہ اس کے ماننے والے جنت میں جائیں گے اور اس کے نافرمان جہنم میں جائیں گے یہ وعدہ پورا ہوگا ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے اور وہ بھی اللہ کے پلان کا حصہ ہے ڈیل دینا میں رکھیے گا یہ اس کے پلان کا حصہ ہے جس طرح اس کے پلان کا حصہ ہے نا کہ میں نے سامنے نہیں آنا بن دیکھے مجھ پر ایمان لانا ہے اس طریقے سے یہ بھی اس کے پلان کا حصہ ہے آزمائش کے طور پر کہ وہ ڈھیل دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کی پکڑی کوئی نہیں ہونے والی ان انزی زم ضون بے شک اللہ تعالی زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے اگر ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدلا نہیں لے گا قیامت کا دن اس نے رکھا ہے اب اس دن کا ذکر ہونے جا رہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہم اس زمین کو کسی اور زمین سے بدل دیں گے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو ڈائریکٹ معنی یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی اور پلانٹ یہاں پہ آ جائے یا اس پلانٹ کی حالت بدل جائے وہ قرآن عقیم میں ملتا ہے کہ ہر چیز ملیا میٹ کر دی جائے گی پہاڑ دریا سمندر سب کچھ ایک چٹیل میدان بن جائے گا گویا کہ ایک نئی زمین بن جائے گی تانبے کی طرح تپری ہوگی والسماوات اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے ظاہر آسمان پھٹ پڑے گا گویا کہ کوئی اور ہی آسمان ہوگا وہ باراضول اللہ حد اور سب کے سب لوگ اس اکیلے چھائے ہوئے کے سامنے پیش کیے جائیں گے دیکھیں یہ کتنی سختی ہے جی یہاں کہتے ہیں جی اوے اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی ستر گنا پیار کرنے والا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے تو نافرمانییں فرمانی چاہیے نہیں وہ بھی نہیں چاہیے تو کر رہے تو نا فرمانی اللہ کو نمازیں نہیں چاہیے لیکن ہمیں تو نمازیں چاہیے نا ہمیں تو تابع فرمان ہونا ہے نا اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تو دیکھے قیامت کا دن ایسا رکھا ہے کہ اس دن اپنا نام ہی کہار رکھا ہوا ہے جو سورہ المومن میں آیا اور یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے یہی ذکر کیا کہ سب کے سب پیش کیے جائیں گے اس اکیلے قہار جو چھایا ہوا ہے سب کے اوپر اس کے سامنے وطر المجرمین یوم مقرر اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے اندر سرابیلہم من قوتر اور ان پر لباس تارکول کا ڈال دیا جائے گا لاز وہ تغشا وجوہنار اور آگ ان کے چہروں کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی وہ ڈھانپ لے گی ان کو اور یہ آگ آخرت کی جو ہے وہ اندھی آگ ہے روشنی والی نہیں ہے کالی آگ وہ چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر یہ کس لیے ہوگا لی کل نفسما کا سبق تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر جان کو اس کے کیے ہوئے امال کا اچھے امال کیے ہیں تو اچھا بدلہ اور برے امال کیے ہیں تو برا بدلہ عربی میں جزا جو ہے بدلے کے لیے آتا ہے اردو میں ہم جزا جو ہے وہ اچھی چیز کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں اور اس کے ایک ویلنٹ ہم سزا کا لفظ استعمال کرتے ہیں برائی کے لیے لیکن عربی میں جزا کا مطلب ہے بدلہ وہ اچھی جزا بھی ہو سکتی ہے بری جزا بھی ہو سکتی ہے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے نظر تو ایسا نہیں آ رہا کہ جلد حساب لینے والا ہے لیکن اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں تو جلد حساب لینے والا ہے کیونکہ مرتے کی شروع ہو گئی اور پھر اللہ تعالی کی نظر میں تو آنے واحد میں آدم الاسلام کی پیدائش سے لے کر آخرت کا دن قائم ہونے تک اللہ تعالیٰ تو سب چیز کو ایک نظر سے دیکھ رہے تو گویا قیامت قائم ہوئی ہوئی ہے سبنا حساب سی رو اللہ ہمارے لیے آخرت کا حساب آسان فرما آمین ہاد یہ صورتیں جب کنکلوڈ ہوتی ہیں نا تو بڑی رقت والی گفتگو ہوتی ہے یہ میں نے تصور میں دیکھتا ہوں کہ جیسے کوئی شفیق باپ کوئی شفیق ماں اپنے بچے کو کسی مشکل سفر پہ بھیج رہی ہوتی ہے نا اور ہاتھ ہلا کے اللہ کے حوالے ایک بڑا ٹریجک سا سین بن رہا ہوتا ہے جب یہ صورتیں کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں دیکھے ہاد یہ قرآن تو ایک پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے والی غروب ہی تاکہ اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے واللم انہوں واحد تاکہ وہ جان لے کہ معبود تو نہیں ہے سوائے اس اکیلے رب کے جو اکیلا ہے واحد والی یز دک کا تاکہ نصیحت حاصل کرے عقل والے اور اپنی آخرت سنوار لیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہمارے معاشرے نے ہمیں جس خدا کا تعارف کروایا وہ یہ ہے کہ یہ اس نے رونگ لگائی ہوئی ہے اینڈ پہ سب کو چھوڑ دینا ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے یہ قرآن ایک نصیحت ہے پہنچانے والی جس انسان تک پہنچ سکتی ہے اسے پہنچا دو تاکہ وہ آخرت کا ڈر رکھے اپنی اصلاح کر لے اور لوگ جان لیں کہ ایک ہی الہ ہے جس کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے اور عقل مند اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے اللہم ثبتنا علی قرآن <سؤال> اللهم من نحيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفايته منا فتوفه على الايمان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين تذاكم الله خيرا